الحمد لله وكفاه الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى ما بعد فقد كاد الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاء الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَلَحْنُ لَمِنِ الشَّاهدِينَ وَمِنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ درح اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمد سلسلہ دروس سی امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمہین کے ضمن میں آج کے درس میں سیدہ جو رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں ہم کچھ عرض کریں گے سیدہ جو رضی اللہ تعالیٰ انہا بنت سے ابن ابھی زرال قبیلہ بنو مستلق کے بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی لی کہ قبیلہ بنو مستلق جو ہے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے حضرت برائیدہ کو بھیجا کیونکہ اسلام یہ درف دیتا ہے کہ محض کسی کے کہنے سے انسان جلد بازی سے کام نہ لے قرآن نے بڑا واضح حکم دیا ہے کہ انجا کم فاسکن بے نبیت تحقیق کر یہ نہیں ہے کہ بس جس نے کہہ دیا اور اس کے بعد آپ فوری طور پر اس کا رد عمل کا شکار ہو جائیں اسلام بڑا جامع دی کبھی غلط فہمیوں میں بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریدہ صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ خاموشی سے تحقیق کرو کہ حقیقت کیا ہے کیا واقعی وہ قبیلہ ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے یا یہ افواہ ہے جب وہ صحابی وہاں پہنچے اور انہوں نے تحقیق کی تو ثابت ہوا کہ ہاں حقیق وہ لڑنا چاہتے ہیں جنگ کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں انہوں نے آ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ خبر ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ ور ہم کیوں نہ حملہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی بعض مرقین نے لکھا ہے کہ تقریباً سات سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور اپنے ان المؤمنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو باقاعدہ قورا اندازی فرماتے ہیں اپنی بیویوں میں اور جس کا قورا نکلتا اس کو آپ سفر میں بھی ساتھ اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی تو بعض منافقین جو تھے ان نے کہا اب ہم بھی جاتے ہیں کیونکہ منافقین بھی تو ظاہر اسلام ظاہر کرتے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اس جنگ میں اصل میں منافقین کو یہ پتہ تھا کہ یہ جنگ حضور فتح کر دیں گے چونکہ حضور کی اب اللہ نے میعربانی کی ہے اسلام کی ڈھاک بٹ تو ایک قبیلہ حضور کا مقابلہ کیسے کر اس لیے وہ بھی ساتھ ہو گیا کہ جب نقصان بھی نہ ہو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو اور مال غنیمت میں بھی ہم شریک ہو جائیں اور ظاہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا ایمان بھی ثابت کریں گے جی ہم تو اتنے مخلص ہیں لیکن جنگ میں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور جب تیاری کی تو مدینے منورہ میں اپنے قائم مقام بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو ضرلی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قائم مقام مقرر فرمایا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت نمیلہ ابن عبداللہ کو آپ نے قائم مقام مقرر فرمایا اور بعض محق علماء کہتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام فرمایا یہ وہ صحابی ہیں نابینا ساتھ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور پہ اتاب آیا جن کی وجہ سے سورت آبس الاعمى وما یدری کلا اللہ دکھرا یہ سورت اتری تو اس لیے حضور جب ان کو دیکھتے تو آپ فرماتے تھے کہ ہادا پھیما آتا بنی ربی یہ میرا وہ صحابی ہے شان والا جس کی وجہ سے اللہ باغ نے میرے لیے اہتاب نازل کیا اور پھر ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن ام مقتوم کی دل جو ہی کی جائے کہ اس کے دل میں وہ بات نہ رہے کسی طرح کبھی کوئی چیز آتی ہے حضور اس کے لیے چھپا کے رکھ لیتے اور اپنے مسلح پہ کسی کو کھڑا کرنا ایک معمولی اعزاز تو نہیں ہے کہ مسلح محمد مصطفیٰ محراب مسجد نبی میں کسی کو اپنے قائم مقام امام بنانے کا حکم دینا یہ کو معمولی اعزاز تو نہیں ہے تو حضرت عبداللہ اپنے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے, اپنے ق مقام امام بنایا اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص نابینا ہو لیکن عالم ہے دین والا ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اور صاف ستھرا بھی رہتا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ امام وہ ہو کہ عالم حکم کتاب اللہ اسی طرح امام وہ ہو کہ ماشاءاللہ اس کی آنکھیں ہوں تاکہ وہ دیکھ سکے لیکن اگر کوئی نابینا ہے لیکن وہ عالم ہے اور نابینا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صاف ستھرا بڑا رکھتا ہے اچھا یہ خدا کی شان ہوتی ہے کہ بعض آنکھوں والے بھی صاف ستھرے نہیں رہتے حالانکہ اللہ نے ان کو آنکھیں نہیں ہیں اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے اللہ نے ان کو نور دیا ہے وہ اپنی میل کو چہل پہ نظر ڈال سکتے ہیں نابینا آدمی کے لیے تو وہ بات نہیں ہے لیکن بعض نابینا لوگ جو ہیں وہ اتنا صاف ستھرے رہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے. ہمارے اپنے مدرسے میں استاد تھے قاری یاسین رحمت اللہ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے ماشاءاللہ بہت بڑے قاریوں میں سے تھے اور اللہ نے حافظہ اور دماغ اور ہمت ایسی دی تھی کہ ایک رات میں قرآن شریف ختم کرتے تھے عشاء کے بعد منزل شروع ہوئی اور سحری سے پہلے پہلے قرآن ختم اور سارے قرآن میں مزالے کے پیچھے دو دو سو حافظ کھڑے ہوتے تھے مجالے کے کو ایک لفظ بتا سکتے ان کے شاگرد جو ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ اللہ مکے میں بھی ہے یہاں بڑے بڑے کاری ہیں ماشاءاللہ ان کے شہر وہ ماشاءاللہ اتنے صاف ستھرے رہتے تھے اور خدا کی جی شان یہ ہے کہ یعنی اپنے کمیز کی شلوار کی کریز کا بھی خیال کرتے تھے کہ بھائی وہ صحیح استری ہوئی ہے کہ نہیں اور ٹائم ایسے بتاتے تھے کہ ہم آنکھوں والے تو غلط نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ کہتے بھی اب تو یعنی دس بج کے بیس منٹ ہیں تو اکیس نہیں ہو سکتے اور چائے اتنی اچھی بناتے تھے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے ان کے پاس جاتے تھے چائے پینے کے لیے نہ ابھی نہ چائے خود بناتے تھے اسٹو خود جلانا ہے پانی خود رکھنا ہے اس میں پتی کا خود وزن کرنا ہے ہاتھ میں پھر اس کو ڈالنا ہے اور اتنی اچھی چائے کہ آدمی حیران ہو قدرت بعض لوگ جو ہیں ماشاءاللہ اور بڑے بڑے عالم ہوں. ہمارے ہاں حافظ اللہ وسایہ رحمۃ اللہ علیہ خان سے تھے وہ دار العلوم دیوبند میں عدد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے دورہ پڑا ہے اور جب دورہ پڑا تو اپنے دور میں وہ یعنی ان لوگوں میں آئے جو ممتاز یعنی فرسٹ ڈویژن پاس کرتے دارلوم دے بند میں پاس کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی نابینا تھے تو اسی لیے بات یہ ہے کہ اگر نابینا ہو اور عالم یعنی دین کو سمجھتا ہو اب ضروری نہیں ہوتا کہ عالم سے براد دیا ہے کہ اس نے تمام کتابیں پڑھی ہوں من یہ ہے کہ کم از کم دین کی بنیاد کو نماز کے مسائل کو احکام کو بھی تو سمجھے نا کہ نماز جو پڑھا رہے ہیں کیا وہ نماز سمجھتا بھی ہے ہمارے کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہے واجبات کیا ہیں سونن کیا ہے مستحقباد کیا ہے نماز کے اندر کیا ہے اور نماز سے پہلے خارج میں کیا بس ٹھیک ہے لوگ کھڑے ہوئے ہوگا, کھڑے ہو گئے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر مثلا ہم مسبو ہیں یا لاحق ہیں مثلا امام دو رکعات پڑ چکا تھا آپ بعد میں فری کو یا یہ ہوتا ہے کہ امام مسافر تھا اس نے دو رکعات میں سلام پھیر دی آپ نے چار پڑھنی آپ تو کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ امام کے ساتھ تریقاص ہیں بڑے اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ فرق نہیں کر سکتے ان مسائل سے ویجہ کیا ہے حالت مشکل نہیں ہے یعنی کوئی چھوٹی سی نماز کی کتاب دیکھ لیں تو الحمد للہ سارے مسائل اس میں موجود لیکن سوال تو یہ ہے کہ بھی ذوق ہو شوق ہو توجہ ہو توج دیکھیں نا آپ کسی کا آپ نے بعض لوگوں کو اے, اپنا رومانی ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے یا جاسوسی ناول پڑھنے کا ڈھونڈیں گے پیسے خرچ کریں گے جائیں گے لے آئیں گے سر شہر رات بیٹھے جائیں گے پڑھے. لیکن نماز کا تو ہمیں اتنا شوق بھی نہیں ہے جتنا ناول پڑھنے کا. اس کے مسائل دیکھنے کو ضرورت بیس بیس سال سے یہاں کھڑے ہیں اور بیس حج کر چکے ہیں حج کے مسائل نہیں یار ٹھیک ہے لوگ جائیں گے آپ بھی چڑھے گے لوگ بنا ٹھہریں گے ہم بھی جائیں گے لوگ عرفات جائیں گے ہم بھی چڑھے جائیں گے یعنی آپ حیران ہوں گے مکے میں رہنے والے آدمی پڑھے لکھے آدمی حج کے لیے گئے اور خارج عرفات بیٹھے رہے اور واپس آ حج برباد ہو گیا اور اچھی خاصی یاد تم کیوں وہاں رہے اچھا مجھے کہا جی کہ میں فلا جگہ صاحب نے کہا دیکھیں بھی ایسی بات نہیں ہے میرے اندازے میں جو آپ علامات بتا رہے ہیں آپ عرفات کے خارج رہے ہیں، آپ اندر گئے نہیں انہوں نے کہا جی ہم گئے نہیں ہم تو ہی بیٹھے رہے ہیں. میں نے کہا چلو پھر مجھے گاڑی پہ لے جاؤ وہ جگہ دکھا تو ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ رہی ہو تو ہم نے جا کے دیکھا واقعی بخار کی عرفات تھا وہ اللہ کے بندے کیوں یہاں بیٹھے آئے تھے یہاں کی اور بھی خیمے لگے ہوئے تھے کہا ٹھیک ہے خیمے تو پھر مزدلفہ میں بھی لگے ہوئے تھے مینار میں بھی لگے ہوئے تھے خالی پہ تھے آگے جانے کی کیا ضرورت وجہ کیا ہے کہ بھئی ہمیں دین سے دلچسپی نہیں دین سے ہمیں محبت نہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے ہمیں عقیدت نہیں اب کسی چیز سے محبت ہو تو آدمی تلاش کریں آپ کو اخبار پڑھنے کا شوق ہو آدمی یا نہیں ہیں آپ حیران ہوں گے ہمارے کئی میرے اپنے کئی ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ناشتہ آپ نہ دیں روٹی ہمیں نہ دیں مہربانی کریں اخبار دیں اور اخبار کو اس طرح پڑھیں گے کہ وہ پینٹر کا نام بھی پڑھیں گے کہ کس نے چھاپا ہے یعنی کوئی سطر اس کی نہیں چھوڑے لیکن دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ بھائی آج کے کیا فراہر ہیں کیا واجبات ہیں کیا سنن ہیں کیا مستحبات ہیں پھر عرفات کے اندر کیا آکام ہیں مینا کے کیا ہیں مزدلفہ کے کیا ہیں جب ادا دوں اسی لیے یہ بہرحال اگر وہ مسائل کو جانتا ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے باقی پلیلی کا خیال رکھتا ہے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی تو یہ بنو مستلق جو ہے ان کا قبیلہ اور حضور کی فوج جو ہے ان کا ٹکراؤ ہوا مریسی مریسی سی ایک جگہ ہے وہاں پانی تھا وہاں کنواں تھا اور یہ وادی قدید اب آپ مدینہ منورا جاتے ہیں نا تو راستے میں آپ گزرتے ہیں وادی قدید چونکہ اب انہوں نے سعودی حکومت نے اللہ جدائے خیر سے نے کوشش کی ہے بڑی انہوں نے کوشش کی ہے حربین شریفین کی اور حربین شریفین کے علاوہ راستوں کی کہ بھی ان علامات سے ہمیں وہ سابقہ اسلام کی تاریخ نظر آئے آپ نے تو کبھی غور نہیں کیا نا صرف آپ حرم پہ نظر ڈالیں کہ انہوں نے ایسے نہیں نام رکھ دیا کہ یہ بابل ابرا ہے ایسے نہیں نام رکھ دیا کہ یہ باب الفتح ہے ایسے نہیں نام رکھ دیا گیا کہ یہ باب اجیاد ہے یہ باب الندوا ہے یہ باب عباس ہے یہ باب امہانی ہے یہ تاریخ ہے اسلام کہ صرف آدمی ان دروازوں کے نام دیکھ کر اور ان کو پڑھنے تو گویا اس کے سامنے پورے مکے کی تاریخ آ جائے اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے شوارے جو رکھی ہیں یہ شعر ابھی بکر صدیق ہے یہ شعار مسیال ہے یہ اشار خالدن الولید ہے یہ شیب ابی عامر ہے یہ شیب ابی طالب ہے یہ خندماں ہے یہ جبل عمر ہے یہ جبل ہندی ہے یہ جبل ابھی کبیس ہے تو یہ ایسے نہیں ہے یہ ایک بڑا کام ہے اسی طرح آپ جائیں مقدط دار الحجرہ ہے کہ ہجرت کی رات حضور پاک جس رات سے تشریف لے گئے گاڑے سور میں اسی طرح پھر اس سڑک کو بھی انہوں نے اب رکھا ہے کہ طریق ہجرا تاکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ حضور جب ہجرت کی رات گئے ہیں تو کہاں کہاں سے گزرے ہیں وہی کوششیں کی ہیں کہ بھئی آپ جب جائیں گے باتی یہ صرف آئے گی جموم آئے گا اسفان آئے گا قدید آئے گا اسی طریقے سے آپ گزرتے چلے جائیں گے علی تیمہ آئے گا بیار معشی آئے گا بیار علی آئے گا وہ ساری انہوں نے کوشش کی ہے کہ انہیں انہیں مقامات سے گزرے جہاں سے حد گزرے اسی طرح جوفا ہے اسی طرح رابق ہے اسی طرح مستورہ ہے اسی طرح بدر سکرا ہے اسی طرح بدرے کبرا ہے تو یہ ساری چیز جی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بیس دفعہ مدینہ منڈوا جائیں لیکن آپ ان چیزوں پہ نظر نہیں ڈلیں کہ کم از کم ہم ان کے نام پوچھیں اور پھر ہم تاریخ مکہ اٹھائیں تاریخ مدینہ اٹھائیں ہم دیکھیں کہ بھی کتنی محنت کی ہے انہوں نے اس راستے کو لے کے جانے کی اسی طرح مسجد ہے قبعہ ہے یعنی اللہ ان کو ذائقہ دے آپ حیران ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کو کا پتھر جو ہے وہ باہر سے اس رنگ کا لگایا گیا ہے کہ ملوم ہوگی یہ قدیم مسجد ہے حالانکہ وہ تو نہیں بڑی اسی طرح آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ہارا میں مکہ کے باہر جو پتھر لگایا گیا ہے وہ ایسا ہے جس میں جلال اور ہیبٹ چمکتی لیکن مدینہ منورہ کا ایسا انداز ہے کہ جس میں رحمت و حلاوت و محبت و موت کے پکتی ہر چیز نفیس ہے اور اس میں لطافت تو یہ کام ہے اس پر محنت ہوتی ہے میں نے تو کئی دفعہ پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی دوستوں سے کہا کہ خدا کے لیے مہربانی کرو اب تو علماء اٹھے ہو کہ ایک قاعدہ پرستب کر لو کم از کم کب تک ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو الفانار اور بے بنی پڑھاتے رہیں گے کاف کتا اور ہے حکا تو اب بچہ کتا حکا ہی سیکھے گا اور کیا سیکھے گا اگر آپ اس کو قاعدہ پڑھاتے کہ سے اللہ ہے اور بے سے بیت اللہ ہے اور ہے سے حج ہے اور میم سے مکہ ہے وہ تو قاعدہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جاتا بچہ وہ آتا گھر میں پوچھتا بابل سے کہ بابا حج استاد نے ہمیں پڑھایا کہ میم مکہ ہوتا ہے مکہ کیا ہے مدینہ مدینہ کیا ہے وہ چھوٹا بچہ آ کے سوال کرتا وہ پوچھتا والدین کو جواب دینا پڑتا تو قاعدہ پڑھتے پڑھتے آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہم نے چونکہ اپنے آپ کو انگریز کا ذہنی فکری ہاں ہر لحاظ سے غلام ثابت کرنا ہے اس نے جب اے سے ایپل کہا ہے تو ہم نے بھی الحسی عناج رکھ دیا ہے اس نے اگر قید کہا تو ہم نے بھی تو کتا لانا تھا نا وہ بھی لیا یا ہم کتا لیا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بالکل یہ تصور دن آج کل آپ دیکھیں گے آپ انڈیا چلے جائیں پاکستان چلے جائیں بنگلہ دیش چلے جائیں ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو بیچارے کبھی آم سکول میں نہیں پڑھائیں گے وہ ان سکولوں میں پڑھائیں گے جہاں تعلیم پہلے جنسی انگلش ہوتی ہے نرسری سے انگریزی شروع ہو تاکہ بچہ جب پڑھ کے نکلے تو بالکل اصلی نسلی انگریز نظر آئے اور اسی طرح منہ بھی ٹیڑا کر کے انگریزی بولے کندھے اچکا کے بات کرے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ان کی ضروریت اندا ہے انہ ہے باقی ہم نے اپنے اولاد کے قرآن پڑھنے پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ اس کا لہج ہے وہ عربی ہے اس کا لہن جو ہے وہ عربی ہے اس کا لہن جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتا ہے اس پہ ہمیں ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پیش ہی نہیں کرنا تو یہ بڑے حسرتوں کی باتیں ہیں دکھ کی باتیں ہیں بہرحال ہمارے ذمے ہوتا ہے کہ ہم روتے بھی رہیں کہتے بھی رہیں تاکہ تو آپ کی ورزی ہے آپ مانے یا نہ مانیں لیکن یہ نہیں کہہ سکیں گے انشاءاللہ قیامت میں کہ ہمیں ان چھوٹی باتوں کی طرف بھی کسی نے توجہ نہیں دلائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اسی تیرے مرسی پر ٹکارا ہوا حضور پاک نے یہاں آنے کے بعد بھی ان کو پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ کہ اے قبیلہ ہے ہار سنگھ نے ابھی قبیلہ ہے بولوں کیوں لڑائی کرتے ہو کل بخیر تو انہوں نے بجائے پیغام کا جواب دینے کے لیے تیروں کی بارش پر تھا بڑا تیر انداز قبیلہ تھا لیکن اللہ تبارک و نے مسلمانوں کی مدد کی اللہ تبارک و کی نصرت آئی اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے بھی پوری قوت سے حملہ کیا سب چتر ہو کے بھاگ گئے اور شکست کھانا تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ چھ سو آدمی ان کا گرفتار ہوا اور دو ہزار اونٹ ان کے بالے غنیمت میں آئے اور پانچ ہزار بکریاں ان کی بال غنیمت میں آئی اور یہ بیریہ بی بی جو ہیں بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی یہ بھی قیدی بن کے اور ان کا پہلا نام جو تھا وہ تھا برہ برہ کا معنی ہوتا ہے نیک عورت اب ارار بر رہا تو حضور پاک نے پھر یہ نام بدل دیا تھا آپ فرمایا کہ یہ نام نہ رکھوئی تو پھر اپنی بڑائی کی بات ہے نا کہ میں نیک ہوں اپنی نیکی کا ادعا کرنا دعویٰ کرنا یہ آدمی کیا ہے اچھا میں نیک عورت کی طرف سے آ رہا ہوں نیک عورت کے پاس جا رہا ہوں یہ کیا نام ہے تو تم سب کو سکوں اپنی بڑائی خود نہ پیش کرو اپنے آپ کی اپنی پاکیچی خود نہ ظاہر کرو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نام بدلا جیسے بی بی زینب کا پہلے نام بھی رہا تھا تو بہرحال یہ بی بی صاحبہ بھی قید ہو کے آئیں اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شمباز یا ان کے چجزاد بھائی کے حصے میں بطور ایک مملوکہ باندھی کے ان کے حصے میں حال تو انہوں نے بھی دیکھا اور وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو کوئی بڑے خاندہ یہ تو ہارس کی بیٹی تھی اور ہارس جو ہیں وہ رئیس العب کہلاتا تھا سردار تھا بڑوں مست لگتا تو صاحب بات ہے کہ سردار کی بیٹی کا لباس اٹھنا بیٹھنا نظر آتا ہے تو بیوی نے بھی اس کو فوراً کہا اس نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ میں قیدی ہو گئی اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قدرت نے مجھے تمہارے حصے میں لکھنا تھا میں تمہارے حصے میں آ گئی لیکن آپ کا میرا گزر نہیں ہو سکتا تو ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بدلے کتابت طے کر لو یعنی مجھ سے کچھ پیسے طے کر لو اور مجھے آزاد کر تو اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یا تو اللہ کے لیے آزاد کر دیں یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدلے کتابت طے کرنے کے بھی اتنی پیسے ادا کرو تو میں تمہیں آزاد کروں تو انہوں نے نو اوقیہ سونا لینے پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا کہ تمہارا بدلے کتابت جو ہے وہ ہے نو اوکیا سونا یاد رکھیں ایک اوقیہ جو ہے وہ شریک نقطۂ نظر سے کہتے ہیں چالیس درہم چالیس درہم جو ہو تو اس کا بنے گا ایک اوقیہ اور ایک درہم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین معاشا اور ایک رتی یعنی ایک درہم اگر ہو اس کا وزن کیا ہوگا تین وادشاہ ایک رہتی اور چالیس درہم ہوگا تو پھر بنے گا ایک اوقیہ تو اس نے نو किए तो کیے, کیے تو بیوی بی نے قبول کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں اب جب انہوں نے کوشش شروع کی تو اسی زمن میں بی بی صاحبہ نے سوچا کہ میں حضور پاک سے کیوں نہ بات کروں سردار کی بیٹی تھی جی. کہ ابھی میں سردار ہیں آپ آپ نبی ہیں سردار ہیں سب کے تاجدار ہیں تو آپ سے بات کروں تو بیوی بی جو ہے اسی زمین میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یا رسول اللہ میں قید ہو گئی ہوں ٹھیک ہے مجھے قید قبول ہے اور میں ثابت اپنے ابھی قید شماس کے حصے میں آئی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس سے بدلے کی دعوت طے کر لی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارا بدلے کی طاقت میں ادا کر دوں ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی جب تم آزاد ہو جاؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں نکاح کر لوں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں میں یہ بات قبول ہوا ہاں مجھے قبول ہے یاد. میں آپ کی بیوی بننا قبول کر سکتی ہوں کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی اور اسی پر معذرقین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ تو وہ ہار گیا ہارے ابھی ضرار لیکن اس کو اپنی بیٹی کا تو بہت بڑا غب کہ میری بیٹی قید ہو تو اس نے کافی اونٹ اچھے سے اچھے اونٹ جمع کیے لیکن ان میں جو دو سب سے اعلی اونٹ تھے نا ان کو وادی عقیق میں مدینہ منورا سے پہلے وادی عقیق بی علی سے جب آتے ہیں نا تو آگے آگے پھر آشوادیا کی اور یہ مریسی اور بڑو مستلک جو ہے یہ مدینے سے سات منزل پر تو اس نے وہ دو اونٹ تو چھوڑ دیے کہ اگر کسی طرح یہ اونٹ بچ جائیں تو اچھی بات ہے اگر نہ بچے تو پھر یہ بھی دوں گا اصل بیٹی نہیں باقی اونٹ ہے کہ وہ مدینہ مڈولا پہنچا اس نے پیغام بھیجا گیا رسول اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے رئیسے عرب کا لقب ملا ہوا ہے اور میری بیٹی قید ہو گئی اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ بدلے کتابت اس کے ساتھ طے ہو گیا ہے تو نو او کے سونے کی قیمت جو ہے یہ میں اونٹ لایا ہوں قیمت کر کے آپ اونٹے لیں لیکن شرد یہ ہے کہ آزاد کرنے کے بعد میری بیٹی میرے حوالے کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ صلی مسکرائے آپ نے فرمایا کہ وہ دو جو تم وادی عقیق میں چھوڑ کر آئے ہو وہ کہاں ہیں نے کہا میں نے خبر ہے کہ یار سن رہا آپ کو کیسے پتا ہے یہ تو صرف مجھے پتا ہے اور مجھے اللہ نے خبر دی اس نے کہا ارشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد الف سچی نبی میں لے آؤں گا لیکن اب چونکہ تم آ گئے ہو تو ہم نے بی بی جویری کو اختیار دیا ہے وہ چاہے تمہارے ساتھ چل گیا چاہے ہمارا رہے تو حارث نے پوچھا اسے کہا اختر اللہ رسول رہ مجھے اللہ اللہ کے رسول پسند ہے اللہ اللہ کے رسول کو میں نے چن لیا میں نہیں چھوڑ سکتی تو اس طرح بی بی جو رضی اللہ تعالی علحا جو ہیں وہ حضور کے گھر میں آئیں حضور نے انہیں آزاد کیا حضور صلم اللہ علیہ وسلم سے ان کا باقاعدہ نکاح ہوا اور بی بی عائشہ جیسی یعنی جمال والی عورت اور بی بی ام سلمہ جیسی عورت جو ہے وہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو بی بی جویری کو سباحت اور ملاحت عطا فرمائی تھی اور جو خوش گفتاری عطا فرمائی تھی اس کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے تھے اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ولاہ خدا کی قسم ہے ایسی برکت والی بی, بی میں نے نہیں دیکھی حالانکہ بی بی عائشہ سوگن ہے اور بی بی عائشہ کے یعنی مقابلے پر اگر آ سکتی ہے تو بی بی جوری آ سکتی ہے چونکہ بی بی جوہری جب آئی ہے تو بیس سال اوپر ہے جوان ہیں تو بی بی نے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا برکت دیکھی اس نے فرمایا کہ جب حضور نے شادی کر دی تو چھ سو قیدی جو صحابہ کے پاس تھا سارے صحابہ نے کہا بھی ان کو آزاد کر دو اب یہ تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے ہم ان کو کیسے غلام بنائے یہ تو حضور کے سسرال والے ہو گئے جب ان کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے تو ہم ان کو کیسے اپنے پاس غلام رکھے سب نے آزاد کر دیا تو فرمایا کہ اس بی بی کی وجہ سے اس کی قوم کا چھ سو بندہ جیسا وہ آزاد ہو گیا اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے اور بی, بی جوہری رضی اللہ تعالیانہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ میں نے اس جنگ سے پہلے تقریباً رات قبل میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ گیا تو فرواتی ہے میں حیران تھی کہ کیا مقصد ہے کیا اس کی وجہ کیا ہوتی تو بی بیوی صاحب اچھا اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ بی بی صفیہ نے بھی یہ خواب دیکھا ایک دفعہ حضور پاک رہے ہیں انشاءاللہ اللہ جب بھی تجویز کا ذکر آئے گا تفصیل آئے گی اوشا تھا کہ تمہیں یہ نشان کیا میرے خامد نے مجھے مارا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آزمان کا چاند جو ہے وہ میری گوشت میں آیا ہے تو میرے خامد نے غصے سے مجھے مارا کہ اچھا تری دینا تجویز ہے کہ ماں محمد بھی تم یہ چاہتی ہو کہ محمد مصطفہ کی بیوی بن جاؤ یعنی اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ چاند سے تجبی جو ہے وہ بہت بڑے مستفار ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وََ علیہ وََ صحاب ہی و سلّ وسیم کثیر اور اسی طرح بھی ای سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب دیکھا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آزمان کا چاند آیا ہے اور میرے حجرے میں غائب ہو گئے اسی طرح فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھر دوسرا چاند آیا اور وہ بھی آ کے میرے حجرے میں غائب اسی طرح برمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا چاند آیا وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا بتائیے اب تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہ تین چاند بابا زیادہ اتم رہے اور میرے حجرے میں غائب ہو رہے ہیں تو پی عائشہ آئی شا صدی کا غریب فرماتی ہے کہ میں نے اس خواب کا ذکر جو ہے حضرت سیدنا دن ابی بکر صدیق رضی اللہ صحدہ عنہ کی خدمت میں ابا جان کی خدمت میں پیش کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تعبیر روپیہ جو ہے خواب کی تعبیر دینے سے ایک بہت بڑا تعلق ایک علم ہے جیسے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام پور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب کی تعبیر کا بڑا تعلق تھا اس لیے کبھی کبھی لوگ آتے نا اور بلکہ میرے محبوب کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبحوں کی نماز کے بعد اکثر پوچھتے تھے کہ ہر رام ان کو رویا کسی نے خواب دیکھا ہے بھائی تو صحابی کہتا کہ میں نے دیکھا ہے تو آپ کہتے ہیں ابو بکر تعبیر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کو فرماتے تھے کہ اس کی تعبیر کیونکہ علم تعبیر رو جو ہے مستقل علم ہے اور اس علم میں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بھی بڑے معروف گزرے ہیں اور جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علم روہیا پر اور ان کی کتابیں الحمد آج بھی ملتی ہیں کہ مثلا آدمی نے خواب میں لائٹ دیکھی تو کیا مراد ہے چاند دیکھا تو کیا ہے سورج دیکھا تو کیا ہے وہ مختلف خواب انہوں نے نقل کیے ہیں لیکن یہ بڑا باریک باریک بینی کا علم اور اسی لیے یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ کیا تم خواب دیکھو اور خواب ہو ڈراؤنا یعنی جیسے آپ نے خواب دیکھیں درجہ پہ نیند میں تو بس میں بس تین دفعہ اپنے بائیں جانے تھوک دو اور تین دفعہ لا حول ولا قوت اللہ بلّاہ علی العظیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جاؤ اور کسی کو نہ بتاؤ بس پھر یہ خواب کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا بس کسی کو بتانا نہیں بھول گیا اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب اچھا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو تو پھر بھی یہ حکم ہے شریعت میں کہ خواب ہر کسی کو نہ بتایا کرو بلکہ خواب کسی اہل علم کو بتاؤ اور اگر تمہارے اپنے تعلق داروں میں دوستوں میں کوئی عالم ہو تو پھر اس کو بتاؤ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو خواب ہیں جن یہ ایسے ہیں جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ ایک دانہ رکھا ہو کہ جیسے تابی ہوتی ہے واقع ہو جاتی اس لیے کسی صحیح آدمی کے پاس جائیں تاکہ صحیح تعبیر محمد ابن سیرین کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اس نے کام نے خواب دیکھا آپ نے بتایا تم نے کیا خواب دیکھا اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا یعنی تھال ہے یا نگن ہے اور وہ پورے انگاروں سے بھرا ہوا ہے اور انگارے ایسے دہ رہے ہیں آگ کے اندر آپ نے فرمایا تمہیں بہت بڑی دولت ملے گی بھائی اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو اللہ نے دولت دی کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے آ کے حضرت محمد سیرین کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے پر کیا دیکھا انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ میری جو چار پائی ہے نا اس کے نیچے اتنا بڑا لگن بھرا ہوا ہے انگاروں کا اور انگار یا کر جوش ہے انگاروں آپ نے فرمایا تم نے واقعی دیکھا یا ایسے کیا ہونے واقعی دیکھا فرما تمہارا گھر جل جائے گا وہ یا بچارے کا گھر جل گیا اب جو ساتھی تھے حضرت کے ساتھ رہنے والے محمد بن سیرین کی خدمت میں انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے ایک آدمی انگارے دیکھے تو آپ فرما دیتے ہیں تمہیں دولت بھی لے گی اور دوسرا آدمی اگر وہی انگارے دیکھے اسی قسم کا خواب دیکھے آپ کہتے ہیں تمہارا گھر جل جائے گا عجیب بات ہے یہ اچھی تعبیر ہے بھائی کسی کا گھر جلا رہے ہو کسی کو دولت دے رہے ہو آپ نے فرمایا تم نے غور بھی کیا اس نے خواب دیکھا تھا سردیوں کا زمانہ تھا سردیوں کے زمانے میں آگ نعمت ہوتی ہے ہر آدمی گھر میں آگ جلاتا ہے کہ مجھے گرمی حاصل ہو اور مجھے راحت ملے تو وہ راحت تھی راحت تھی اور شکل اس کی دولت پہ موتیوں سے ملتی تھی نے تو صحیح تعبیر کی اس نے گرمی میں دیکھا تھا موسم بھی گرم ہو اور پھر آگ دیکھی گیا تو مانا ہے کہ تکلیف ہوگی میں نے تو تعبیر ٹھیک دی ہے تمہیں کیا اعتراض ہے تعبیر دینے تو تعبیر دینا جو ہے یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا اسی طرح حضرت مولانا کاسم محمد قاسم نالوتری رحمت اللہ علیہ جو دار دے بن کے موصف ہیں اور بنانے والے اور ابتدا کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے کہ بڑے آپ اچھی تعبیر دیتے تھے ایک آدمی آیا اور وہ آدمی جو تھا وہ حدیث مسلک سے تعلق رکھتا تھا اس نے حضرت نانڈو سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان نواب صدیق کا خان جو تھے رحمت اللہ یعنی نواب بھی تھے بہت بڑے عالم بھی تھے اور مسئلہ کے اہل حدیث سے تعلق تھا اور بڑے علماء کے قدردان بھی تھے ان نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان مسلح پہ کھڑے ہیں امام بن کے اور حضور پیچھے کھڑے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں اور نواب صاحب آگے کھڑے ہیں تو میں نے یہ خواب دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعہ کہا حضرت خواب میں جھوٹ بولنا تو بہت بڑا جھوٹ ہے مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان فوت ہو گئے انہوں نے کہا حضرت یہ دو دن پہلے کا تو مجھے پتا ہے نواب صاحب ٹھیک ٹھاک تھے ان نے کہا بھائی دیکھیں نا حضور امام الانبیاء ہیں جب حضور کے آگے کوئی نبی بھی مسلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو نواب صدیقی کا تنخواہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ہاں یہی شکل ہو سکتی ہے کہ ان کی میت آگے رکھی ہو اور حضور پیچھے کھڑے ہو پھر معلوم تو یہی یہ ہوتا ہے کہ نواب کا فوت ہو گیا ابھی وہ باتیں کر رہے تھے اور اترا آ کہ نواب صدیقی کا تنخواہ فوت ہو رحمت اللہ علیہ تو بہرحال تعبیر رویہ جو ہے یہ بھی بہت, بہت بڑا علم ہے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنا خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا حضرت ابو بکر خاموش کوئی جواب فرماتی میں حیران ہو گئی کہ میں نے اپنے ابا کے سامنے خواب رکھا تھا اور ابا نے کوئی جواب بھی نہیں دیا لیکن جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رری اللہ تعالی عنہا کے حضر مبارک میں دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر آئے اور بڑے دلگیر اور غمگین انداز میں آ کے فرمایا کہ عائشہ حاضہ اول قمر اخبار کے وہ جو تم نے تین چاند دیکھے تھے نا آج پہلا چاند تو آ گیا تو اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر دفن ہوئے ابک دفن اس لیے بہرحال تو بی بی جو بھی فرماتی ہیں کہ میں نے جب خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند آیا ہے تو میں حیران ہو گئی اور میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ملوم یہ ہوتا ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی مستفا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا دین نہیں ملتا ہمارا عقیدہ نہیں ملتا اور پھر ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارا قبیلہ دشمن ہے انہوں نے کہا بر یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن تعبیر مجھے یہی بلوم ہوتی ہے تو فرماتی ہیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا اور جب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی تو مجھے یاد آیا کہ ہاں وہ خواب جو تھا میں نے دیکھا تھا آج وہ چاند میرے گھر میں آ تو اسی طرح بھی جو ہے ریا اللہ تعالی عنہ حضور کے عقل مبارک میں آئی اور بڑی مبارک ثابت ہوئی اپنی قوم کے لیے اور اموہات المؤمنین کی شان پائی اور بی بی صاحبہ اتنا عابدہ تھیں اتنا عابدہ تھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی صاحبہ جو ہے صبح کی نماز کے بعد سلے پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہی تھیں تو حضور واپس تشریف لے گئے ہم نے پڑھ رہی ہیں پڑھنے میں پھر حضور دوپہر میں آئے پھر بھی وہیں پڑھ رہی یعنی اس قدر عبادت کا ذوق تھا کہ اللہ کے نبی کی رحمت دو جہاں کی بیوی ہو کر بہاد المومنین ہو کر لیکن عبادت کا شکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شام کو جب حضور رائے دیکھا پھر وہ پہ بیٹھی ہوئی اور اصل اللہ کی بندی تم صبح سے پڑھے لگا یار صلاحی لیکن یہ شان ہر کسی کو نہیں ملتی اصل میں وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عورتیں چنی تھیں محمد مصطفیٰ کے لیے وہ ہر معیار سے طیبات بھی تھیں طاہرات بھی تھیں مسلمات بھی تھیں مومنات بھی تھیں کانتا بھی تھیں طاہبات بھی تھیں ساحاد بھی تھیں ساعمات بھی تھیں ساکرات بھی اللہ نے یہ چنا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس پروردگار عالم نے یہ سارے اسباب پیدا فرمائے تھے تو حضور نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بتاتا ہوں یہ تم پڑھ لیا کرو نا تو سارے دن کی محنت ایک طرف اور اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے سل عالم مجھے سکھا دیں تو آپ نے بت پایا سبحان بادت خلق ہی زینت عرش ہی مدا تات ہی یہ جو دعائے مبارک ہے یہ ذکر مبارک ہے حضور صلی اللہ وسلم نے یہ بیریہ کو بچالی بی سبحان اللہ عدل خلق ہی زیاد عرش ہی مزاۃ خلبات ہی رضا نفس ہی احول اللہ باللہ علی عظیم اسی طرح سبحان اللہ وب حمد ہی سبحان اللہ العظیم یعنی یہ ایسے اذکار ہیں کہ جس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبارک کو بھی ختم فرمایا کہ کلم اطا نے خفیف نے الحسان یہ دو کلمات ہیں زبان کے تو بڑے آسان ہیں لیکن فقیرتا نے المیزان اللہ کے میزان میں یہ بہت بھاری ہیں حبیب نے عید الرحمان اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور وہ کلمے کیا ہیں سبحانی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ ونگ ہی سبحان اللہ عظیم تو اس لیے یہ بعض کلمات ایسی ہوتی ہیں کہ کلبات تو مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کے منافع جو ہے وہ عظیم تو بی بی صاحبہ اور اسی طرح بی بی صاحبہ یعنی بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کا نتا بھی دتن اور سب و متن قبوام بی بی صاحبہ کب سے روزہ رکھنے والی اور بی بی صاحبہ جو ہے آپ کی راتیں جو ہے وہ مسلح پہ گزرتی تھیں تو سیدہ جوریہ غذی الباہ تعالیٰ علحا لشک کبھی ظالق کہ یعنی آپ کا حسب بھی آپ کا نصب بھی آپ کا قبیلہ بھی اور پھر اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ باپ اگر سردار تھا تو اللہ نے شوہر وہ عطا فرمایا کہ جو سید الاولین والآخرین آخرین ہیں جو امام الانبیاء اول ہیں ہے یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے جس کے مقدر میں اللہ تبارک وطالعہ یہ لکھ دیں تو یہ امبحۃ المؤمنین کے زمرے میں شامل ہوئیں اور علماء نے لکھا ہے کہ بیوی بی صاحبہ جوریندہ ہوتا اللہ اور اما نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی زندگی یعنی بہت ساری بیوی بی ایسی ہیں نا کہ جن کا حضور کی وفات کے بعد پھر تعلق جو ہے وہ صرف اپنے گھر سے رہا یعنی حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ ہوتا رہ آپ نے بیبیوں کو حکم دیا تھا فرمایا تھا کہ بھئی اگر آپ حج کرنا چاہیں تو سارے انتظامات ہم کریں گے اگر آپ لوگوں نے حج کا سفر کرنا ہو تو سارے انتظامات جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ادوا رسول ہیں ہماری مائیں ہیں لیکن وہ بیویاں بی جنہوں نے بی بی عائشہ تو حج پہ چلی جاتی لیکن بی, بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح اور ہمارے لکھا ہے کہ بی, بی جویری بھی ان بیبیوں میں شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ کرنا بھی اپنے گھروں میں رہ اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ الج میں بھی جاتی تھی اور خدا کی قدرت ہے وہ جنگ جمل کا واقعہ ابھی پیش آ گیا تو جب یہ آیت بڑھتی تھی بی بی عائشہ بہت روتی تھی کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا اپنے گھروں میں رہو ہم گھر سے باہر کیوں نکلے باہر نکلے تو امتحان میں آ گئے اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے تو ہو سکتا ہے اس امتحان سے بچ جاتے یا اللہ عالم اس سے بھی بڑا امتحان آتا یعنی شرحان آپ کا باہر جانا بنا نہیں تھا اگر شرحان بنا ہوتا تو کبھی بھی عائشہ باہر نہ جا اگر شران منع ہوتا تو کبھی حضرت امیر المین حضرت عمر انتظام نہ کرواتے لیکن بہرحال بظاہر تو یہی تھا تو بعض بی, بی ایسی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں اب نہ ہم حج کریں گے نہ ہم عمرہ کریں گے بس اب گھر ہیں اور اس وقت اپنے گھر سے باہر جائیں گے جب موقف کا فیصلہ ہو تو اس لیے علماء لبا نے لکھا ہے کہ بی, بی یعنی جوریا کی جب شادی ہوئی تو بیس سال کی عمر تھی اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ پینسٹھ سال یعنی سیدا جو ہے کی عمر جو ہے ویسے بھی عدور پاک نے فرمایا ہے کہ میری امت کی اکثر احمار امتی آپ نے فرمایا ہے کہ اکثر احمار امتی جو ہے وہ ما بین صدی ن وسبین ساٹھ اور ستر کے درمیان یعنی اکثر اکثر آگار ہاں کوئی لوگ جو ہے وہ اسی بھی ہو سکتا ہے نوے بھی ہو سکتا ہے سو بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت یا اپنے مالک اللہ تعالیٰ آپ کی عمر مارکیاں ایک سو بیس سال تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بعض صحابہ کی عمر سو سال بھی ہوئی ہے لیکن وہ نادر ہوتی ہے قلیل ہوتی ہے اکثر امت کی جو عمر ہے وہ صفین اور سبئین کے درمیان میں ہے تو اسی لیے ہمارے بعض علماء جب ساٹھ سال سے گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو طبی عمر اور تشریح یعنی شرعی عمر تھی وہ تو ہم نے گزار لیا باقی تو ہم گویا کہ جھونگے میں زندہ ہے جب تک اللہ رکھے جب تک اللہ کو منظور ہے اللہ رکھیں گے کیونکہ اکثر و عمار جو ہیں وہ آپ کی یہی ہیں اور کلیل جو ہے اس سے تجاو اچھا حضور کی اپنی عمر مبارک جو ہے وہ بھی تراسٹھ سال بعد روایات میں آتا ہے پینسٹھ سال اور بعد روایات میں آتا ہے تریاس سال اور یہ اختلاف نہیں ہے صرف بیان کرنے کا فرق ہے کیونکہ حضور کی پیدائش کا بھومی ربی ابل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ربیع الابل میں ہوئے اور وفات بھی ربیع ربل میں یعنی آپ کی پیدائش مبارک جو ہے وہ بھی ربی الاول میں اور آپ کی وفات مبارک جو ہے وہ بھی ربی الاقل میں اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جب بعض صحابہ آپ کی عمر مبارک گنتے ہیں تو اب ربیع الاول والا جو باقی مہینے ہیں نا اس کو پورا سال شمار کر دیتے ہیں کہ بھائی ربیع الاول میں پیدا ہوئے ربی الاول میں بہت زیادہ پینسٹھ سال اور بات جو ہے وہ ان مہینوں کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پورا سال تو ہے نہیں نا برا سال تو نہیں سال تو شروع ہوگا محرم سے تو لہذا وہ کہتے ہیں تراسٹھ سال تو حالانکہ دونوں اخبار مبارک جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ جو تراسٹھ سال کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو پینسٹھ سال کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو بی بی جو ایریہ رضی اللہ انحا کی عمر مبارک جو ہے وہ بھی پینسٹھ سال اب اس میں اختلاف ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی وفات مدینہ منورہ اور تقریباً تمام ازواج متحرات مار سوائے سیدہ خدیجت القبر سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مکے میں ہوئی اور دفن بھی آپ جنت الواللہ میں ہوئی ولہ جو ہے یہ اعلی طرف ہے مکے کی یاد رکھیں اسی لیے کہتے ہیں جنت الواللہ یہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ جو جانب ہے یہ اسفل ہے اس لیے کہتے ہیں بسفلا محلہ بسفلا بسفلا جو ہے وہ اسفل سے ہے وہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ جانب اسفل ہے تو بی, بی خدیجہ کی مزار جو ہے آپ کی قبر مبارک تو جنت المحلہ میں ہیں آپ مکے میں ہی دفن ہوئی لیکن باقی ایک بی, بی اور ہیں جن کا نام بی بی میمونہ ہے بی, بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جو ہے آپ جب اب مکہ کے مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے سفر کریں گے تو آپ جب گزرتے ہیں نا نوریا گزر جاتے ہیں تو آگے اسی بائیں ہاتھ پہ مدینہ جاتے ہوئے ایک چہار دیواری بنی ہوئی ہے پہاڑ کے قریب یہ قبر ہے بی, بی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حضور کی بی بی ہے اچھا اسی علاقے کا نام تھا بات یہ سر یہ وادی یہ سرف کہلاتی تھی حضور کے زمانے میں اچھا خدا کی شان دیکھیں گے بی بی میما بھی صرف کہ آپ پیدا بھی وادی یہ سرف میں ہوئیں اچھا حضور کے ساتھ نکاح بھی وادی سرف میں ہوا حضور جب حج سے واپس گئے تو رخصتی بھی اسی وادی سرف میں ہوئی اور پھر اللہ نے موت بھی وادی سرف میں یعنی یہ کسی بھی میں ہوئی کہ تمام معاملات جو ہے اسی ایک ہی وادی میں ایک ہی گھر میں رہے کہ بولے جتنا کہا بہار باہی پیدا بھی ہوئی نکاح بھی ہوئی ہوا رخصتی بھی وہی ہوئی اور اس کے بعد وفات بھی ہوئی تو خدا کی قدرت ہے کہ دفن بھی ہوئی تو بی, بی میما جو ہے ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی وادی سرک میں ہے اور باقی ازواج متحرات تہرات اللہ علیہ اجب کی قبریں جو ہے وہ جنت البقی ال بی بی بیشہ دراصل چاہتی تھی بی عائشہ بی علی اللہ تعالی اللہ کی تمنا تھی کہ میری قبر جو ہے وہ روضہ مبارک مبنی کیونکہ یہ حجرہ بی بی عائشہ کا تھا یہ حجرہ مبارک جہاں میرے آقا کی قبر مبارک ہے روزہ مبارک ہے یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے تو بی عائشہ کی تونع یہ تھی کہ حضور کی مزار مبارک ہے پھر حضرت کے ابا ہیں ابھی بکر ہیں تو اس کے بعد جو جگہ ہے وہ مجھے مل جائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا جا کہ جا کے اماں عائشہ سے سوال کرو کہ ارسل یعنی عمر عمر نے مجھے بھیجا اجازت دو تو میں دفن ہو جاؤں اگر آپ راضی ہوں تو میں دفن ہو جاؤں ابو بکر کے ساتھ لیکن اگر وہ اجازت نہ دیں تو بی عائشہ بی نے ان کو اجازت دے دی اس بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ ان عمر کا نہ حق کو منی وہ مجھ سے زیادہ مستحق تھے اس وجہ سے پھر بی بی عائشہ بھی جنت البقیع اور غر کر دے اور حضور کی بیٹی یعنی بی بی فاطمہ ہیں باقی وہ بھی جنت الفقی اور غر ہیں یہ ہمارے لوگوں کو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں سرکار مدینہ پہ سلام پڑھتے ہیں سیدنا عبی بکر و عمر پہ سلام پڑھتے ہیں پھر آگے آ سلام پڑھتے ہیں بی بی فاطمہ پہ یہ غلط بات یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے یہ بی بی فاطمہ تعالیٰ کی مزار نہیں ہے یہ تو بی بی فاطمہ رئی اللہ تعالیٰ را بی بی کا گھر ہے آپ دفن جنت البقی تو بییہ بی جو, جو ہے ان کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی آپ جنت البقیع الغرقت دفن ہوئی اور صلی اللہ علیہ مروان ابن الحکم کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ مروان ابن الحکم نے پڑھایا کیونکہ مروان ابن الحکم جو ہے وادی مدینہ منورہ وہ مدینہ مربرہ کے حاکم تھے اور پہلے زمانے میں تو قاعدہ یہی ہوتا تھا نا کہ جو حاکم ہوگا وہی وہ جنازہ پڑھائے گا جو حاکم ہوگا وہی وہ خطبہ پڑھائے گا جو حاکم ہوگا وہی وہ جمعہ پڑھائے گا آج تو خیر اللہ رحمت فرمائے کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جن کو اپنی نماز کا بھی پتا ہو دوسروں کو کیا پڑھائیں گے بہرحال اللہ تبارک بتا رہا تو یہ پہلے سے قاعدہ ہوتا تھا کہ کوئی گورنر بن جاتا یا کوئی کسی شہر کا رئیس بن جاتا یا اس شہر کا ولی بن جاتا والی بن جاتا یا اس منتقے والی بن جاتا تو ہر اہم چیز میں اسے مقدم کیا جاتا تھا وہ صلی اللہ علیہ یعنی بی بی صاحبہ پر جنازہ پڑھانے والے مروان ابن الحکم تھے پینسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئیں ہوئی دو بنبقی دعوانا ان انمدنی لاہر عبد العلمی اور آئندہ جو ہے نا جی انشاءاللہ اللہ کیونکہ اب نماز عشاء میں وقت کافی تبدیل ہو گیا ہے تو درس انشاءاللہ اللہ ٹھیک پونے دس بجے یعنی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اس لیے آپ حضرات تاخیر نہ کیا کریں کیونکہ اب ماشاء اللہ ہم بھی عشاء سے فارغ ہو جاتے ہیں کہتا ہے جی کہ میں مکے میں مقیم ہوں اور میری والدہ رمضان میں عمرہ ویزے پر میں بلا کے حج کروا کر بھیجنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسی بات بالکل بلائیں والدہ کو حج کرائیں بلکہ اچھی اولاد کی تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی میت میں آپ یہاں رہتے ہیں گھر ہے اپنی والدہ کو بلائیں خدمت کریں ان کو عزت کے ساتھ حج کرائیں سکون کے ساتھ یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی سعادت بالکل بلائیں اور ساتھ بات ہے کہ اگر والدہ عمر میں زیادہ ہے پوری ہے تو ان کے لیے وہ ماہر کی پابندیاں نہیں ہوتی جو ایک, جو ایک جوان عورت کے لیے ہوتی اگر عورت بری ہو تو وہ قبیلے کے ساتھ قب، قافلے کے ساتھ جس میں عورتیں آ سکتی ہیں آپ بالکل بلائیں اور ضرور حج کروائیں کہتا ہے جی کہ آج جدید سینس یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ چاند پہ, پہ پہنچ گئے ہیں تو کیا ہمیں بحثیت ایک مسلمان کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو ماننے چاہیے کوئی حرج نہیں کیا ہے مشکل کیا ہے جی یہاں قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ بھی یہاں القم الاش ہے ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا وہاں یہ بھی فرمایا ولاؤ فارا شنا ہم نے زمین کو بچھایا ولاؤ بادالی کا دہا یہ بھی فرمایا وہاں یہ بھی تو فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کے لیے زمین کو گہوارا جھولا نہیں بنایا تو جھولا بھی تو حرکت کرتا ہے تو لہذا اس سے حرکت بھی ثابت ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں قرآن نے اس بات پہ نہیں ڈالا کہ ہم اس بات میں پڑ جائیں کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یا چاند حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا سورج حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کیونکہ ان چیزوں کے معلوم کرنے سے دنیا کو ملے گا کیا ہے اب مثلا صرف چاند پہ پہنچنے کے لیے خلاؤ میں تصخیر کے لیے یعنی بلیال خرچ ہو چکے ہیں اگر وہ پیسہ پوری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم کیا جاتا تو دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی غریب نہ ہوتا ہے یعنی کہ لوگ بھوک سے خود خودکشی کرتے لوگ بچیاں بیچ دیتے گردے بیچ دیتے تو ہم نے چاند پہ, پہ پہنچ کے کیا کیا چاند پہ, پہ پہنچ کے کوئی خوبی بات کیونکہ چاند آسمانو پہ نہیں ہے یہ آسمان زمین کے درمیان میں ہے اور چاند جو ہے اطرب قرن اور سب سے زیادہ زمین کے قریب جو ہے وہ چاند ہے اور جب یہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے تو پہ پہنچنا کیا مشکل ہے بھائی قرآن نے تو جو پابندی لگائی ہے کہ لا تو پتہ ہو ابواب اب واسد آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک اللہ ازم نہ دی آسمان پر اوپر سے گئے نہیں نہ جا سکتے ولاد قلون الجنت ن جنت میں داخل ہوں گے حتہ یا بلو بھی سب لیکن حضرت نے بات فرما دی ہے